میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو مدنی چینل کے ناظرین شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے جبکہ ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا یعنی شکر کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے جبکہ ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے اور تفسیر سراز الجنان شریف میں ہے کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان دل یا آزا کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہر ایک کو نعمت ملی ہی جب جبھی زندہ ہے سانس لینا بھی ایک نعمت ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھیں اس کے لیے نعمت ہیں کوئی سن رہا ہے تو یہ سننا اس کے لیے کان اس کے لیے نعمت ہے کوئی چل کر یہاں آیا ہے تو پاؤں اس کے لیے نعمت ہے کوئی چیز کسی ہاتھ سے پکڑ رہا ہے تو یہ ہاتھ, ہاتھ اس کے لیے نعمت ہے تو طرح طرح کی نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں تو فرمایا گیا کہ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے جب نعمتیں ملتی ہیں اور بندہ اس وقت اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شاکر ہے جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے اتا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر ہے جبکہ منا یعنی نہ دینے پر شکر کرنے والا شکور ہے